my strong need in this world اللهم صل على النبي يا ايها الذي قضى عليه صلى الله تسليما سبحان الله ارجو محبه الله يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللهم صل على درود ختم الكمبيه وعلى صحيته والصلاه على باه حط على جل مجده الكريم مولا هذا مبارك روحي محله قبل احمد الله عز وجل شرف قبول عطاء قربان بڑا گرما ظاہر حسین صاحب دی خانہ آگادی میں آپ بے فکر خیر مبارک نسل کا اللہ <سؤال> علیہ وسلم ہے آدم و صحابت دارہن آتھا فرمائے جبنے دوست احباد دور و مسجدیقوں ما فلنہ بارک آدم حجہ جل شانہو صدم قدم و قدم صحابتنا آتھا جناب کی اگر توجہ میں گر ہو گئے تو میں جناب موضوع پیش کرا اس وقت جناب کے سامنے جس ادوان کے ناشر نے گفتگو کرنی ہے اس کا نام ہے رسول وسلم کی آمد کا مقصود اصلی نارائ نارائن بن چکی سن دوسرا حصہ رشم ال کریم سرکار گیت شریف لو ب جو دنیا کہ جو نور کی جد ہمر ہوتا ہے روشنی کی جدرا پاری رات ہوتی ہے دن دی قدر اپنا پتہ لگدا ہے روشنی دی قدر کی مت پتہ لگدی تاریخ دی ویکھو میں۔ ہاں سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی اپد احوال جڑی تبدیلی آئی چاہے بے کردار کر چکے جنوبر گزار میں جانے فرمایا کی شاید ہے جناب عرض اسلام بھی بھی کیا جب دونے جنابوں آتے کی آمد تا جناب کا لازا سیاست اللہ و, و, و, و, و جناب موضوع لگ جانے جناب نے اور اس وقت سارے بھی لاڈ متاول والے کیا وہ لاڈ کے دور کے لائق ہیں کے نتیجہ ہے کہ یا بندہ پہلے اولو لے وہ جناب اس ضروری ہے پہلے کسے نو سے شروع کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس کلام نو پڑھنا کہ پھر ابو بکر جریر مولا علی پاک نے کوئی شیخ خدارے ابن عباس بھی زبان داریاں کرنا حدیث کی کتاب لے ہوا کا پیتال بدھا هدیت کتاب رو سنا پھر کوئی اصلاح کی کریں گے بولو اللہ اکبر سبحان پرور د پاک کلام کا سونا چاہیے کرار پکڑا اپنے گھر نہ دلو قبر <تصفيق> <تصفيق> ولا اور نہ رج کرو اور نہ وال والے حکست اس جلت دل جبا انبیاء ہمیابات کے ادھکار کا پورا اتلا اگر وی سو سلام دو ندیاں درمیان پروار نے ہزار سال کی لکھی رکھی ادریس ندی کو بعد سال کا سی. اس ہزار سال ہوں آدم پاک ال سلام کے دولاد دو اس وعدے دنیا پہاڑی علاقے سنگ مرد چندتے سنتا بادشاہ فرما نے سیبان ان بانس لیا جی تھے سائبان چکن بانس لگے اس بانس کی وچ سوراخ بنا تصویر موجود موجود دے فرمایا سیبان نے لکڑی پانچ بھی بنا شکل چانک پھوک مارا سوری کی آتے دید ماریا آواز دنیا اتنے پہلی وار پوجی ہوں چونکہ तब न چلو اسے بہانے سن اپنی سن کیا ہوئے فارغ وقت نہیں ہوتا یا رب کی عبادت معاملات وقت ہو گئے فارغ وقت ہو گئی وہ سو ریا لیکن جب آ گئے اس مقد کو بتاؤ اپنے سیرو پتری نوی نوی چیزان خاص کی آواز کی ہو آو گئے لگا دیوانیاں ہو گئی ہر ایک رو داد سونا کر کے جگ دونوں لاہور لائبریری تلاش اچھا جس نے لاہو لائبوڑ رنگ دیا کیوانی آ گئی مرد بھی کیوانے ہو گئے سوکھے لفظ پیا کرنا تاکہ تعو ہر تھان جان لگی بکواری پہن لگی ہو, چلو ایت کا بنا لیا اگلے سال مقابلہ کرا گی ایجنے سکول کو مقابلے ہوتے نے جاہلی سارے قریب مقابلے چلتے نے پھر مقابلے ہوئے سنبل ہوئی بہار جڑا اپنا ٹھیک بنا جائے ملی ہے بانسریاں بنا کے بجا ہو اگلے سال مردا نے رن پیچھے لگ کے بانس لے کے آ گئے سارے نے آن کے اپنی اپنی سرا سنائی جب آواز نکلیاں آوازیاں اور سنیا تو خوش ہوا نے تاریاں ماریا تاڑیاں مار مار کے ہٹ ہل کے پنکھ بیٹھے نے اپنا جڑا بیا خوشیاں شیتان بھی خوشیاں منائی گئی جدو نے ہر سالتا بنا لیا ہر سال جی وہ بہار آد مناواہ سن آجے ایک پہاڑی علاقے کا ہاتھوں آل پاس فرما رہے ہیں میری طرف کوئی گل نہیں فرمایا ایک سال پہاڑی علاقے میں ایک ڈوڑا ٹوا منٹا میں خوب روٹی نقل بڑے اگر جیسے مراد نے دیکھا ویسے باہری علاقے سے رہے سڈے کوئی بھی کریمہ کریم پاؤڈر لا کوئی نہیں کوئی بھی سرسیاں کلوڑیاں جانتا ہے شیطان آیا کون آیا نہیں پتاب نے میلا میلا میں کہاں میلے کا لبز بولیں تم سوکھا سمجھا وہ میلا دیکھ کے جی واپس بھی سارا حسر آپ بہت نکلے گا جو رہے تو پتا حسر سی ہونا استمادی ہونا ایسا تیری جالا فتر مدر نہیں کرنا وہ کہلے گیا مدبوری معلومات رہ گیا ہے وہاں من معلوم بے ہر شال اچھی دیار کی کردینے جب قبل سال اوہی جاوے گا جنو رضا پر سبحان حدد بس اللہ حدد بس اللہ حدد بس اللہ اللہ رضا پر سبحان مدب Ya Allah Akbar Hare Saala Hare Saathi Ya Allah Hare Saathi Ya Allah Hare Khushi Ya Allah Hamare ghar to mar ka mat chhiye Jinan Allah Subhan Allah Subhan Allah Bol baat mein daro zindagi اگلے سال لے کے خلاف یاروں لائک پوپریا میں جسے بوجھ بستی سات باغی بھی چل رہی شی آد اس گوڑیاں اس سامنے آ گورے گوڑیاں سامنے آ گئے چلو گوڑیاں اور تگر ماری پہن لگیا لے کلو ریا جو بھی لے لیا ایسے پپو پپو میٹنگ لفن کرفنٹ مبارک جبا کو لگایا کونا دیا آشق آدیا بیویاں چڈ کے انسان پہلی بار جنا کے پٹکاری بڑی ہوئی سی اسی آخر راجہ اے جاه النیت قولا جاه النیت قولا فتی جاه النیت کے دور وچ یہ کلاں لوگوں کو قولا ہے سر برمیوں نے اس جاه النیت پہ خالیائے کچھ علماء اور اصلاف نے کتابوں سے پڑھا بعض فرمانے نے کہ بڑا انصاف کہ پہلو جاه النیت خالیائے بعض فرمانے نے کہ پوچھا کروں تو پہلو جاه النیت خالیائے آئی لیکن چاہے چاہے تعمیر پچھو سنا شادی سر بھی کرنا جی شادی فرمایا چاہے لم کے تین طریقے دیا شادیاں سن تو ملت والا چلیا اولاد جب میل شادی کی گل بھی. دی تو بھی بھی بھی کرنا نا ملک ہندو شادی کا طریقہ ظہور کو قبول شادی جس باقی رکھا مجھے گھر کی یعنی معاملہ جی باک علیہ السلام کی شریعت ابو ساری شریعت کریم صلی اللہ وسلم خاتم کو جاری ہے نے چاہیت شادی کی میں کی بال خو رب کی رات کے پا کے اللہ تو کہنا ہی تو جائیے گا صحیح بخاری کتابی باج امل بک فرمویا نے کافر لوگ یہ شادی کی تا تو گی کی توسی رکھا گیا جاہلیت چاہیے بیاں کروایا ہے شادش بند رردہ تین تو خط یعنی تین تو لے کے نو تک بڑا دسورت دیکھ لے آدھے رہ وہ نہائ لوکی روڑ کھڑا کر لیے اسے ہاتھ رکھتے بھی تھی کبھی اسے جاهلیت کی ایک عام نشانی اگر وہ کبھی باسرکار کی سوجائے تو ہر امم مسلمین حج نہ ہے شفاعت فرمودیا نے فرمایا چاہیے یہ شادی کا دوسرا طریقہ شے کی چاہیے یہ شادی کا دوسرا طریقہ جان کی طریقہ چاہیے کے والے کا فرادہ او جیسے لے یوں میں چلا دوں ਤੇ ਚਲਾ ਚਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਖੋ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਪਸੰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਨੇ ਸੁਰਾਗ ਰਸਾ ਸਾਡੇ ਪਜਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੁਰਾਗ ਰਸਾ سیاح بندیا کو بلا لینا دے بال کس کا نام لے پسند کر لے پر بچ ہزار ہے کوئی نہیں جی ہوئے جیسے اللہ انہوں نے ایک دوسرے نو پسند کر لینا کہنا ٹھیک ہے میں تیر شادی کر گا دونوں کی طرف جیسے شادی آج تر بندی جا ہو جانا براہ نہیں بے سیرک مرد ہوتا سا ہی والا اے کہنا وہ بخت والی کنج کر جا مرد کو چمتیاں کردیا رہنا شیر پار جم والا ہو جانا تیز ظاہر ہو جانا واپس اس نے مرد کو رکھ چوڑتا داسی جمنا مکما پالونا اسلے چپی جو لینا سبحان ملا خیا کام آدی عورت نو کسی کو کھلاؤں دس آ کے سن چلی لیں اور مر تری کتوں ہے نسل پو تروں نے انہوں آدھا بنا لینا لے کے انہیں کدھرو جی کنکا دجائی دا موسم ہے نا کنک دیا کئی قسم ہوں دی، کئی قسم دی ایک قسم دا پاؤ کڑکری قسم کی نکل سکتی ہے تعالا حال سن سا شریق یہ چاہلیت اچھے رب دیال پہلوں کا با انہوں کافر لوگ اللہ محول معاشرہ ہی لگا برواد بغیبی دی حیائی ہی آگا جو لوگ کس کا بیجے مانا ہے کون پکڑا کٹی ہوں گا الٹی غلام بنائی ہوں گا یونیاں بنائی ہوں گا کسی حزت میں کھوئی ہوں گا جو دید پکڑا پکڑا غلام بنائی ہوں گا غلامی کرجس کی اللہ چیس کی ہے پورا پورا قانون جدا تکڑا ہے، سارے ڈر جا نہیں چاہتا ہے پور پور پور پور را ہوتا، نظام ایڈ کا چلن گیا نظام ادا چلن گیا جد صرف درندے کی حکومت سی ماڑے بچاڑے ایسی کیے بولو اور بارے اجلی samaya yaad abela hai dayane azli samaya yaad abela گیا دیا آ گیا ملے گا ہے گیا کبلی گیا آ گیا ما تھا سلے گا ہے ہر ہر لے سرکار نے اور کے توحید توحیل کا رسالت پیش کروایا تو سویا جڑے جڑے اسلام والے گئے جڑے جڑے اسلام والے میں او لوگ او پتے ہت کرسلوان تشریف لائبرفرمی نکاش نیو اسلام کے خلاف کھڑا کر اپنے علاقے کر دے دے تاکہ دلیل <سؤال> کر کے رشوا کر کے اب مسلمانوں قتل کر دیں گے جیسے کچا شی بادشاہ لوگ گئے گئے چل گئے خلاف سیل میں بھی خلاف دیا بھوکا دے گا مار پو سدا دے یہ اپنے کوئی اطراغ نہیں چلو مسلمان بلا اور مسلمانوں جیسے بلایا گیا یہ بڑے گل اللہ تعالی فرمایا گیا یا پھر تن جب امیر مقدر قدر کروایا گیا اور کار کس کرنے گھر کرنے والے شریف لائ اس وقت کی گل ہوئی ہے وہ سویا گل کر لگیا جب نو سرکار پرو بار جس محبولا شریف ساڈ رس گار کروای ساڈے کو پہا اس کروایا جو اور اللہ تعالیٰ جاری رکھا ہے بادشاہ جاہلیت بے بے بے غیر محول سی سی خدا تالا کی پورجا کرتے محمد کریمیا کمر تسلیم نموس فرما جب نگر ختم کروای نو ختم کروایے ختم کروا کے ساتھ اللہ چو ل میری تاریخ آپ کو شرائیاں لبیا سرکار مکینا جیسی لگا وہ ندی ندی عشا پاط بارے کا بیان بنایا اگلا پتھر یار نہیں اللہ سرکار نے سنا تو مری مدیلا پتھروا جی اللہ کا قرآن جائے نوے نے تاشیدہ دل صاف ہو گا کیا اے جڑے توکے مشرک کی لگائی واچھ لے گئے ساں نکہ بادشاہ نے انہوں نے توکو انہاں دے منہ تے مار دے کیوں نہ فرماناں نوں کرایا بادشاہ اے جینے گل کرو حضرت جا پر جش کے دربار شہرت پیش فرمائی نکاح طریقہ رسول کریم نے عام فرمایا اور نکاح بغیر جنہیں شاہ ہے ح مبارکوش بابا سال رول باب, باب, باب خیم فرمایا رومی آنال جنگ کرنے کی فضیلت لگتا باب کائم فرمایا ہے حدیث مبارکہ کا ذکر فرما ہے امام مبارک پانی پیش کر دیا نبی لدیتا سرکار کے اس وقت آئیے روم کتاب کر حال حالت سنی آئیے پردے پردہ کر کے آئیے پردہ آئیے اس نے رسول کریم اللہ ڈر جن کر سارے فوجی دارمان بجائے اسلام آ گئے نے لیکن میرا پتر نہیں آیا میرا بیٹا نہیں آیا تو شہید ہو گئی خاموش فری رہے آدھار آباد باہر آخار کال باد نبی سلا تالا بارے سلن تال نوی پا سرکار یار بولے تو آپ پتھر دوبارہ پوچھا رخ کرتے سے پردے تک مطلب حالت یہ کہ ہے Mahalud NurulNetir al-Quran Amin. جہی پہیے بزرگ سربا سنسلان صاحبہ ایک سبق دینا ایک سابق پدمی پتر بارے پتہ گیا پوپر شہید ہویا ہے نہ حلیت کی عورتوں کی کردیا سر کسی آ گئے ہونے کی خبر مل گئی سن پی سنٹ دیا سن کپڑے دے دیا سار, بھی شہادت نہ اس کوئی ظاہر کام کیا ہے دے. دے سوال کیا ہے کہ بیو ایک میں بات کرے گر لو پیا ہاتھ گوم ओ सोनिया ओ जैसे लगारेला सबक नी आला वास्ते नबी सरवर सल्लल्लाहु तआला रे वादी शलम दे काबा दे सवाल करबा जे हुन ओ बीबी जवाब देंदी है तू भी फरमाउ दी ए ए नबी सरवर दे आ आ ओ मेरा पुत्तर ही फाट होया है कोई मेरी गैरत ने नहीं मर गई But I put the name نہیں مر گئی تو چاہیل سن جی سنا لا ہاں چاہیل مرد کتابیں کتاباری چلو اسلام آیا حیاں خبر چھوڑ لکھ لے کر معاشرہ بی ایسی گئی چوری دیا پکڑی گئی بیٹر کے لئے ربرک مبارک کا خاص کریم کی دار کا دشی آ گیا ایسی ویل چوری سات <coughs> ہو گئی چوری کردیا فری گئی انہوں اسلام بھی حد دلہ کریں حالت والے آگے رہے واندی دواندی پریشتے دار سن انہوں نے آتھیا بھی حجی سفارش قبولنے نبی پاک بھی آہلِ قائد بے کولی حضور میں سفارش کے جو کول کروائی رسول کریم بے کولی تیتے حیرت سجدنا زید بے محارسہ رضی اللہ بے کولو سفارش کروائی کولو سفارش کروائی جسے انہوں نے آپ بھیجا مبنی فرمایا انگل بہت بہت بنتا ہے ایسا از بگیم که بیس مولا علیمت سجد از خاتون از جلد اللہ احسان اللہ ادر و سور آن و تنابی بید آکت سجد از نواز اپنی نیش پیدا مطالبا ترناز به سجد سبید ترپیل و قادرون جناب نے فرمایا ہاں فکر میری طرف سب لگا فیصلہ گرین ہو سکتا ہے آرف کے چیز کا نگہ سب تھی یا رسول اللہ شا دکر کر ابو بکر میرے لگتا ہے اللہ حولا ہری کریم اپنی کچھ بھی چرا رہے سن اپنی کٹھڑی چرارے سنچو جا پوچھ مولا پاپ کو بلا نکا کے متعلق کیا وہ رسول کریم <سلام> کے مطالبہ فرماو کرم اللہ یار کچھ نہیں چل جا. رسول کریم یاد ہے آپ سلام ہاتھ سر جماعت مولا اجازت منگی ات کر سن آگے تشریف فرما سنج اگو کمرہ کمرہ بنایا ہوتا سی اپنے خاص تنہائی آلے کمرے اپنی نگاوا زمین لال ہم لبا بچوں کشروڑ میں نہیں ندی سربرال پر فرمایا بس عرض کر رسول اللہ جناب ایک گل جنابار گل عرض کرتی ہے اگر وہ گل میری جناب پسند آے تم شاملہ جنا پسند ہوے گوافرا دے پر ایلی بس طلب تلب کرنے رشتہ آیا بلیا پا سرکار آپ نے فرمایا اگر بہرواز پڑھی جو اللہ حضلہ شاہ رسول اللہ کریم فرمایا اللہ حضلہ شاہ فرمایا ہے کہ فرشتیانے دلتے، فرشتیانے دلتے اپنا ایک خاص مبارک پتے ہے کہ پتے جنے دے اللہ وبارک وطالعہ جلا شاہ ہوتے کو گئے پتیا تھی آپ نے فرمایا لو آئے بیٹھ مولا علی بار بار سرکار فرمایا ہے. علی تیرے کوئی اب کر رہے یار رسول اللہ ہوئی شاید کوئی ہت اوٹنی رسے میں سرا ہے فرمایا سفر یاد لوڑ پہ نہیں ہے سرت کیا آئی جنت ابو بکروں کی جس نے اسمان بات ملے گئے آپ نے سب فرما لے آئے سب جہاتے کھانے جیسے ضروری سامان خرید لیں سامان خریدنے کیا پھر آج کلانے بن کے مل آسرم پالو بی سچ گراہی چار سو گراہم گئی ادا کرتے پیسے ادا کروالی پات واپس اے قدرت غریب لئی کی متول اعلی نے فرمایا فرمایا اس کو ان کی ڈالیا کو صحیح کر سکتے ہیں حضرت علمانو دلیل سے فرمایا اے آج ہی میری طرف اسلام کی خدمت کا صدا قبول قبول اللہ اللہ میری سلام یا اللہ جب محمد شبی ہے دولالی سے پہلا تھا میں دوسرا تھا پر بڑے میں شادی کا سارا خرچہ لوگ میں چکیا ہوئے آرام دہ نہ وہ دولالی جو حسل <سلام> حسینا لگتا کچھ بھی نہیں شادی کا کوئی ڈول نہیں کوئی دمکڑا نہیں کوئی ساگ نہیں کوئی ماجا نہیں کوئی جناب شور شرابا نہیں نکاح ہوا ہے نربر تو کھڑو تو رسیبہ پڑھا ہے اپنے حقائ نوانی ہوئے سجدہ نو روشن فرماؤ اس وجہ نبی پاک سرکار فرمایا سجدہ سجما پاٹ کے باقی فرمایا ملتے کرو پلان پا کے جناب سکری پتا نہیں کی رسولے کرم کی بیٹی کی شادی ہے جو سیدا العالمین اور بلکہ جو ہوا سارا رحمتہ مزہ لگی جیسے خود اٹھنی ہے سلمان فارسی پاک فرمایا کرو نے دو چار قدم جی آسوری روکی والی روکے مبارک چاہیے جی اللہ <سؤال> حکم لاہ فرمایا پروٹ کی دار میں آسمان ہزار رشتے وغیرہ بھی آپ کی بنے گئے وہ پردے پائے گی پردے پرچے پائے بارات شامل میرے گرو دو سلام پڑھتے مبارک دی پاک نے مبارک قبول فرمائی ہے فرمایا گھر میں انتظار کرے آجی. رسول کریم واپس اپنے تشریف لے آئے جن کی بی خوشی نہیں ہوئی مولا علی پاک تو خوش وقت ہو سکتا ہے جب شادی مبارک ہے. اگر اللہ شادی کرے رسول کریم مسجد ہوگی دے جی براب نکلے اللہ نبی اور کے کے لاشا سا بہارا پاپے شاد اسلام تین دسیا نا جہیلیت ضانت کی خود خود اپنی پیش کر رہے نے خد بخت اٹھ اٹھ مرد پٹکاری کر رہے نے اولاد ہرم جم رہے ہیں. اسلام کی برکت اے ہوئی نشر محفوظ جا فرمایا اللہ اسلام کے ذریعے پیدا کیا فرمائی ایک جگہ پیدا ہو گئی کا سارا بدل گیا چاہے گئی چاہے کتنا بھی پورج بوکری چاہے بنا دیا اور تم کے ایائی ہو بکری آرتھ ستم ختم ہو گیا اسلام کا عدل، انساف حیرت حیا ہر اس پیدا وہ کیا اسلام اسلام پورا ماحول دیں نہ آخر طریقہ سے رسول کریم سرکار کا جیلے طریقے نے صرف اپنی طریقے حیات میں غیرتی کوفر محول اسلام کے غیرت محول شرم و حضا تبدیل فرما د اور قرآن بی آیت پڑھنا جوی خطبہ اس پریسی دول کو نصہ میں جا لیتی پرور بجارس کا بودا ہے حرم <سلام> آیا لَقَدْ مَلَّ اللَّهَ عَلَى الْمُحْمِمِنَ اِذْ دَعَتَكِهِمْ رَشُولًا مِّنْ آَاقُشِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ البل پروجا سولہ اپنا خاص رسول <سؤال> بہوس فروا جائے ہر کرا بیان رونی فرما ہے اس گرو حجر فرمایا اس پریا فرمایا فرمایا ایسا رسول ببو فرمایا جڑے رسول نہیں کرتے رہے ہلے آیاؤں دیا آجت گرا رت فرما رہے کتاب کتاب تمراد قرآن حکمت مراد حسین حدیث رسول ہے یعنی اپنے کلام مبارک میں اور اللہ تعالیٰ کلام مبارک دینا رسول کریم اسلام تبدیل کر دیں حیا بدل واسطے کی کی تعلیم جس تعلیم ایک جس تعلیم ہی غیرتان اسلام کا غیرت مند بنایا چاہے نیت نے عورتوں کی حیادار عورتیل چڑکایا نہیں ماحول تبدیل جا ہوا ہے کس شہ ہو بولو کس شہ بولو بدلیا محول آشرا قرآن بدلیا? تعلیم بدلیا رسونے کریم دی تعلیم کہڑی سی وہ وائرس آئی حیا شرم آئے آجات پڑھ تاکہ ظاہر تو واضح ہو اللہ تبدیل فرمایا ہے جناب میں پڑھ کے بولو شرح فَرْوَبْ لِدَارِ رِسَالِكَ وَلَيَا أَيُّهَا الَّذِي يُقُلْ لِأَزْغَادِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُقْنِمِينَ يُبْنِينَ عَلَيْهِ وَبِعْجَلَابِي بِهِ لَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْلَقْنَ فَلَا يُقْرَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفِيرًا رَّحِيمًا أَمَّا يَحَوَى مَرْضُونَ فَرْمَوَادُ بیٹیا تو منتھ حکم آیا اپنی مدیان ہو پلو, پلو, پلو. پلو جی. میری میرے پیر نظر آؤٹ پینے ہزار روپئے پینے لیکن اگو تیرا منہ اسلے نظر آیا اے اے اے پلو جرہ اسلام اسکیتیاں پاکا پاہ دیا ایسا ہمیں جہیے گا لگے جن جبی آیات میں بھی یہ ناک میں رال باک محبوب میں تعلیمات ارشاد فرمائیے کہ اس تعلیم دی ترکت میں رال ماحول پر آشرا شرق و خیال والا غیرت والا ایک حضر ہے اوہ پہ رسول اللہ کریم صحاب صحابیاتی اگر اللہ تعالیٰ اکھیں کہ یہ ایسے سناوا جنہی تابعین تابعیات بھی لگا لوگ آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ حضر بیر امام اسمائی رضی اللہ تعالیٰ نے تابعین بھی امام نے تابعین بھی امام نے بتا نے امام لا پی روایت اپنے خوف کی وجہ سے جان والی روایت نے وہ ایک کچھ میں بیان فرمائی گام پکائی نے اپنے حد تک سفر نامہ لکھا اپنے حج کا ایک سفرنا لکھا گیا نے اس سفرنا اپنے سارے حج کے حالات کا ذکر فرمایا حج واس کو جی انہوں نے رستے دیکھا جا رہا ہوا سکھوں کا بھی ذکر فرمایا ہے رستے گولی مار کے بھاشا جنگل کا میںاب شیری نگر پہ گئی میں آپ نے آجیے پروار شیر کار لڑائی کرے جس میں مہباج باری پورے قافلے وچ کوئی نہ بولا دوئی واری آواز واری تیسری واری آواز واری میرا نال سواری تے میرے اس مرنا بابا سوار سی او کین لگیا وے ماں ابے بلے تو میرے نال گل کرنا واں میسج دی اے تیں تینوں جاننا واں تیرے بنا تلوار کوئی شہر تو ہٹا سکدی نہیں जी मेरा परिवार कोई शेर नो हटा सकती है ओ बाबा फमा गए میں چل کے کوئی ترقی کا ڈر نہیں سو لے کے بندے پیچھے ہو جان تاکہ ابھی آگوار پیچھوں سارے پچھوں مرد بوشتے رہے بعد چڑے سن دیدیاں گچا چڑھ دیا سنگیاں اپنی اپنی قل للمقمنین یغتو من ابخارهم ویحفظو قروج حفظ کہ آیت نمبر تین شورت نور به اب آیت نمبر ہی کتیت پرورد جار فرمونا وقل للمقمنات یغتو من ابخارهم ویحفظو قروجهم ولا یمدین زون اتخواه آدمی شرمداوا بچا آدمی مقام فرما سو گیا تا کہ متھا رکھی کہ اگر پی پی شیر کو بغیر تلوار کو ہٹانے کی جرات کر سکتی ہو تو کیویں بھی دانش گرب لانا چولہے ہرنا گرب نہ لایا جی آگے پیرا نالا اچھے پہچان نہ ہو جائے ماں یوگ سینا دل سینا تہ جو چھپی ہوئی تمہاری سیو سینت ہے اس میں سے کچھ ظاہر نہ ہو جائے اچھی بھی نہ ماریا کی مطلب ہے وہ بچی دیا بچیاں نے کہہ رہا ہے کہ سدار زیور پاؤں گھر مارن کی وجہ کی آواز بار جان دینگا پوری کی پوری بیار کی جان دے ضرورتوں کا جانا حرام اور جانا حرام, تر حرام بول گرا ڈال لو واپس لے چلو نے فرمایا سواری <سؤال> اوٹ لاتا اونٹنی نہ میرے ابا جی اس نے فروخت پروخود کر کے میری شادی کی جاننا میں 40، 40 کلومیٹر میٹر بھی لرجر پلاؤں کو سمجھا لکا لا کھا لا جی ٹولی ہوتی ہے سی ڈولی اور بندہ بس آرد بی پلان آتی سی پہلے پلان بھائی ڈولی پلان لکڑا لگی لکڑوں پلو پایا پا شروع کر دیا گئے بات میری پہلی میں مشال لے رہا آج کل اے یار یا خواں اور آنکھاں سہی دے صرف آلے بیٹھے اور دور نمبر 2 میرا کنا مغرب کو تھا دکھا دے نمبر 3 ادھر سے آو اٹھایا جائے کوئی تری داؤ میرا حبشادی عورتوں نے ڈرا لے فائدہشن ہن تکنی طلات خبراں ہے نظر گایا گئے گایا مگر نظر آیا وہ سونے کو لال بیچی ہے جنگل میں شیر نے مسلمانوں نے رستہ ڈک لیا ہے کافرا رک لائے شام کو پہلے پہلے جن نکلے تو شیر اپنی سواری نو نقصان پہنچا گا java halelil maswaiya khaye apni bechi ko le sher ahadab ur reh jaan lo wo tu hata khabni hai cha sher mubarak hata de ab mere salaal de barkat de de bol de paaji چت غیرت گوارا اگر شیر جانور انسان پر ماتا ہوتا ہو جان چتہ غیرت گوارا رشی نوتیا لے فرم ہوتا کہ kabiriya baba kala joo diye dil aya waale safiye ab tu keh lagya baaji ka baaji gairat ka waala kar sakdi hai jo main nar sher de saamne jaao ab waale kehnde thi hai haalat-e-istiraab de vich shariat de pariye chhutai jaa sab chale kya vaa dikha وہ پیدا ہوا chal hijab ki galiyan lekin unho ja ke kat jaave yehi khabar lagi hai abaji uss gali hawa mera parda shor kare jab chor ho jaoge جگا لو تیرا پکھو لے جاؤں جا تک مر شیر نو حوالہ بار کی آنکھوں پر پردے وار تھی پردے دی شرم کر نہ تلا چھوڑ واہ اے نو اسیں فرماؤ گے فرماؤ اللہ شیر دے سامنے آئے تے شاد مار کے پیداو شیراں پالت مار دے مالکار دے آواز سننے کے بعد شیر کسلی مار دیا چالیم بول رہا چالیار کی چالی تیار ہو گئی نظراندھی دین, آلے اپنا مال بھی جناب دین آلے غربا والے اور نام کا خیال کراشرات کے تعلیم بنیا ہے بولو رسول کریم تشریف لیائے جب کے ماحول کے معاشرے میں تبدیل فرمان آزتے قانون کے نظام اسلام نہ لے کے احکام صحیح حق میں لے کے رسول کریم نطان کے ماحول بدلے مطلب آئے کے لیش اینا سپڑی جاہلیت سالسہ کے بعد پھر جب اسلام کا صورت جڑھا سو سال سد تیرہ سو سال اسلام پہ سال ہوا امریکہ نو سپر پاور بنیاد کملے ہوئے پینے دیوانے پہ پچھلا برطانیہ دا بھی لال سو سال دنیا دا سپر پاور بنیا اہل یورپ نو کنے ہوئے نے. یورپیا مجھے حکم سلطنت عثمانیہ کا چلتا سی جی اسلام بھی سلطنت سی خلاف عثمانیہ کا سو سال دنیا اسلام پاور سولہ سو سال اسلام نے مسلمانوں نے سپر پاور بنا کے رکھا ہے اس تعلیم غیرتانی چھوڑ دے گی تعلیم لگیا اسلام تالمی مرا کے قائم کتا سے پبادیا لگا مذہبی خلاف اٹھی سی یا بنیادی ترائی سی تحریر انہوں نے تحری نا برطانیہ پھرا پوری دنیا والی پوری دنیا کے تو پہلو نور ویت سنگی سو چڑے نے جی پہلو سامد نہ لے کے چڑے آواز کی خلافت چھتر پھر عثمانی خلافت چارے رہے گا یقین ہوتا بچارا آخر ٹرو بولا आडा कलमदरी के सारे नौदय ने सकाश जवॉत से तरसा नहीं गड़ाश सकाश जवॉत से तरसा नहीं गड़ाश रूहुत मोहम्मद सके بابا میرے نکالوں اللہ اکبر اور اسے سمجھ کو جو کہ فاضل اس کی رسول اکرم صلی اللہ بس بس خلاف لڑ مار مرن آیا چھو جنگ فرمائی منافک بچ بی سنسی جنگ پڑھتے ڈگری قلما پڑھتے سن گڈی کو پاک جنگ نہیں فرمائی ان منافت ندی پاک نے جنگ نہیں فرمائی یہ منافت میرے اتو قلم نمونہ ہے تو حضور کی زندگی ہو جاتا ہے منافقات فرمائیے تو سامنے بنتا ہے بنتا ہے جاتے سلام کی تعلیم دے لگ بند کرا دن تعلیم نے کچھ تیار کیے اس وقت ملک پاکستان میں جمہوریت کی حالت کرنے پارت خطری نے اللہ قرآن ہے ایمان رکھنے خاص طور سردا شلم سے دعوی کر دین کے دین شادہ, پاکستان گھر شادہ, گھر جو دین آہ آہ دو تبک نے دو تالیما ہوئی تبکے بن گئے دو تعلیم ہوئی دوڑے کہڑے ایک تعلیم دو اسلام آئی تین پتا ہے برجا ہوں چند ہنڈے والا جامے چونکہ یہ برجا آدی مشینری کا مطالبہ کرد ہے آدی دی مشینری دی کا مطالبہ کرنا جہاں اگریز کی تعلیم پرزا تیار شی او پورزا اپنی نظام انگریزی جمہوری کا مطالبہ کردا او اور جمہوری کر کے حکومت والے اور چوتھے درجے کی بھی نوکری جنو دے نا وہ قرآن کے حافظ حاج مس نہیں د کروزا ج ہوگریزی سوچا اب جا رہی ہندوستانی مار پائے تو گل سمجھ نہیں آئی یہ اگریزی رجامٹ کا پورزہ تعلیم تیار ہو جائے یہ سکول بھی کالا لے کے بڑے اب ہنمتی رجامٹ کا پڑزا قرآن مطالبہ کر دے گی تعلیم انگریز رکھا ہے سور ہمیں چوبڑ فوج ہے چوبڑ کی سے گرمی جو حفاظت کرتے گئے وہ شاخل کرتے گئے سلمان خان علیہ رحمتہ شرف گائی رکھے وہ شدار کرتے لیکن اسلام دست نظام گا کیسان شانچہ اہدا سار تھے کہ حل ہی جاتا ہے اچھا مقصد ہی اگر پاکستان میں تم جگہ ہے مستقبل مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ان مولویوں سے کہوں کہ مولویوں اپنے قرآن کی تعلیم کو چھوڑو آؤ سکول میں ہم تمہارے قرآن کو بھی, اپنی کی والد کو بھی اور اے ایک دلاش. اس گلاس پورا پڑھا ہوگا پانی کا صرف ایک قطرہ کو پا دے موتر کا پیمنسی لیکن ادا موتر پہ ادھا پانی ہوے لگتا ہے سب سب چکا اگریز شوز لا فوٹو پوٹو فٹ بال کھیل سکھا دے اور ایک تعلیم جیت کچرا پانی سارا فائدہ نہیں دینا بلکہ الٹا فرانگ بھی ہاتھ بھی کچھ بھی نشان دینا تو اکثر حقیقت لگ جائے پتا کہ نہیں کہ کے تو, قرآن تو قرآن پہلے وزور سکھائی کی اللہ قرآن تر گیا اللہ کے سہول ہے میں پر پر قرآن مانوی ہاتھ مسیحت گیا ایدر سکو انگریزی اسلامیات مت, یعنی مطالعہ پاکستان جرنل کتابیں راج کی چھپائیاں اسلامیات آپ کا پیریڈ آئے اسلامیہ کل نہیں چلو رکھ لو اب دوسری کتاب نکالو انگریزی کا پیریڈ ہے کل نہیں چلو انگریزی رکھ دی تھی جرنل کا فوٹو بڑھے چلو پڑھتے سنڈے ساتھی سو بال سکھا دے سن تفسیر جلال ہے بچے پتا ہے جی تفصیل جلا لینا مطلب لال پڑھتے سائیں چکا کنوری کنوری چھوٹی کو فروغ دیا کتابیں پڑھ دے سائیں ساری چھوٹیاں چھوٹیاں وہ شرح دادی پڑھتے ساری چھوٹیاں چھوٹا کتاب بالکل سوکھا چاہیے بڑی کتاب تھالو ہوگی نکالی کتابیں ہو سکھا بھی ہے کتاباں یا جناب جناب وصول دیا فساغت کتاباں اور وہ او کتابیں لکھا لکھا نے سامان ساٹھا نے گل سکھایا قرآن کی جرنل سینس نے کچھوں گھوڑے ہیں فوتو بنے ہوئے ہیں نمیستر مچو بھائی فوتو بنے ہوئے ہیں ہارے ہیں فوتو بنے ہوئے ہیں لگر آنے جان برہ دیر میں قرآن تھلے کے لئے ہیں ہر کوتے گھوڑے کا فوتو کے لئے ہیں ورآن تھی کچھی تعالیم دے ہر ایک قرآن دیئے جو دیتا ہے مسئلہ بہت بہت بہت دمانکاری جو قرآن نکرے قرآن کی کی جو اس حال کو پہنچ پہنچ حال کی قرآن حال حال ہو گیا مسلمان کیا حال ہو؟ اس طرح کافرات کیا ہے نیت کا اسلام دیا دشمنوں نے جنا کرو ہر کو ہلکا جہاز بھی لکھے گی لکھے سال فلاڑی شہر بھی لکھے لے سارا کچھ لائن لٹن ساتھی مدد ربی تو اور ایٹم بھی کال ہے, ہے, ہے, ہے لیکن کافر کا متر بھی وہ دینا چاہتے ہو اللہ رسول یار اللہ رسول جان بھی قربان ہوئی ملک جیسے ہزاروں نے بند کیے ہوئے سجا واسطے مسلمان کو بچا واسطے چانخر جی چڈ کے گیا پتا سور او اور جائے گستاخ ہے موٹو بڑے پانی پڑے پانی دا مروتا تے جت بنتا ہے پانی نہیں دینا سال سارا دے پی نے فرق کی پانی بھی دینا ان پڑھے سولہ سولہ پڑھیا تو سور پڑھنا خدمت پائی آؤں گا کیوں تاف تم آئی تھوڑے تعلیم نہیں پھر کافرائی نہیں بزرگوں کو جلد اسلام کی غیر نہیںے گا اس کو قطر نہ کرے تعلیم بنا دیا ہے تعلیم تنخواہ لائے سور دیا والا چٹیاں اے او جس تیرے حال کو نہیں کے اپ جاے مال تے پتا لگ جائے شمشیر وقت بنتے گرآن حدیف کی مرینوں دے دے اور اپنی مرین دے دے اس چیزیں نکلیں پہ چالیس سال پچیس کی جاتے ہیں وہ مسلمانوں مسلمانوں نے پتہ تک بنائی جاتے ہیں میرا اس نے سمجھ لیے لگ <سؤال> جی <سؤال> چالی سال تو روبر لگے سمجھتی اور اس کو জাহلियत वाले तरीके से इस्लाम वाले तरीके से आओ জাহلियत इतरा वाली तादी छटो इस्लाम वाले साबित पे आओ জাহلियत वाले काफरा के निजाम छटो इस्लाम वाले निजाम पे आओ सिर्फ ये क्वेश्चन मत गाओ लहा देखो इस वक्त اور ہر کافر نفرت کرو اس کے لانسی تعلیم کو نفرت کرو لان کی تعلیم کا نفرت کروا کبھی یاری کو نفرت کرو بال ہٹ جاؤ چشکیاں کا پیغام نور <سؤال> بھیمت <سؤال> <سؤال> <سؤال> ظلم و کفر دی ظلمت ہے <متحس> بے حیائی دلات گارے کفر دی ظلمت میں یہ ساگز کیوں بڑھے دیں کیونکہ کافر دی تعلیم آن بھائی دی کافر دی تعلیم زاخن ہوئی دی اسلام دی تعلیم رمضی تظہر اکمان مسلمان قبی بھی کافر دی کافر بطور تطریق تک تت عمل تطعیق تعلیم و نظام کوئی شاید قبول کرنا आखिरी शेर कलंदर इकबाल दा सलाम कह के इल्ला चाहनावा साडा कलंदर इकबाल फरमाउदा है वज़ामे इस्तहलाला आ आ के तमते रहो गूं में या रोह सलाम ए खुदा بچا bosso <laughs>